عمۃ اللہ وبرکاتہ شفیح و شکو و باقی تمام سامع خارن برادران صبح واشمۃ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر چھ سو چولیگ دو سو چھ شروع ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو جو ہے اوراد فتھیہ کے درست کی تعداد ہے اوراد فتھ میں ہم لوگ شرح اسماع میں ہیں اسماع حسنہ میں سے مقدس نمبر ستارنگ یا کہاروں کے لغوی تو لغوی معنی اور توجہات کے حوالے سے جو مختلف لغوی اور و ادرا جنہوں نے شرح اسماع الحسنہ پر کتابیں لکھی ان کے نظریات جو ہے ہم نقل کریں تو ان میں سے جو ہے پچھلے درس میں اس کے لغوی معنیٰ میں سے کچھ ذکر کیا تھا اور اس میں امام فخرالدین راضی کے جو ہے کچھ نظریات اور لوگوں کو ذکر کیا تھا ابھی مزید جو ہے امام فخر راضی فرماتے ہیں ان کی کتاب لوامی البینات کے جو ہے صفر نمبر دو سو دس پہ مزید فرماتے ہیں امام فخر الدین راضی اس کتاب یعنی لوامی البینات کہ جو ہے صفا نمبر دو سو دس پر مزید فرماتے ہیں ان کا حاصل عربی میں ہے بنداخیر نے اس کا ترجمہ کرا فرماتے ہیں علماء نے اختلاف کیا ہے یعنی بس بعض علماء نے کہا ان القحار کے معنی کے حوالے سے بعض علماء نے کہا القحر قہار کا حاصل معنی قہر ہے یعنی ایک مخصوص القحر یعنی ایک مخصوص وصف پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک مخصوص وصف پر قدرت حاصل کرنا مراد ہے ہر قاصل مانا ایک مخصوص وصف پر قدرت حاصل کرنا مرات ہے چنانچی الرحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی ایک مخصوص صفت کا ارادہ کرنا ہے الرحمت بھی ایک مخصوص صفت کا ارادہ کرنے بندوں پر شفقت کا تو قہر بھی جو ہے ایک مخصوص صفت پر قدرت حاصل کرنا مرات ہے تو اس لحاظ اسے جو ہے القاہر ہاں القاہر جو ہے وہ ذات ہے جو اپنے غیر کو قاہر وہ اپنے غیر کو اس کے ارادے کے مطابق کوئی کام کرنے سے روکنے پر قدرت رکھتا ہے منا تھے اللہ تعالیٰ قاہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے غیر کو اس کے ارادے کے مطابق کوئی کام کرنے سے روکنے پر قدرت رکھتا ہے ہاں جی غیر کو کوئی کام کرنے سے روکنے پر قدرت رکھنے والا ذات تو اس معنی کے لحاظ سے بالکار بس اس لحاظ سے القہار اللہ تعالیٰ کے صفات ذات میں سے یعنی وہ اللہ اس صفت سے متصف ہے کہ وہ اپنے غیر کو اس کے ارادے سے یہاں پر عمل درآمد کرنے سے روکنے کے پر قدرت رکھتا ہے تو اس معنی کے لحاظ سے اللہ کے صفات ذات میں سے ہوگا دوسرے بات علماء نے کہا القہار بل القہار بلکہ قہار جو ہے وہ ذات ہے جو غیر کو اس کے ارادے کے مطابق چلنے سے روکتا ہے پہلے میں کیا تھا غیر کو اس کے ارادے پر کام مطابق کام کرنے سے روکنے پر قدرت رکھتا ہے عملا روکتا ہے کہ مفنی تھا اور قدرت رکھتا ہے جب چاہیں قدرت رکھتا ہے اب یہ دوسرے بات نے کہا کہ اتنے القہار وہ ذات جو غیر کو اس کے ارادے کے مطابق چلنے سے روکتا ہے پریکٹیکلی روکتا ہے تو اس تفسیر کی روشنی میں القاحال اللہ تعالیٰ کے صفات بھیل میں سے ہوگا کیونکہ ایک کام کر رہے ہیں ہاں ایک فعل اللہ ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ جو دوسرے کو اس کے ارادے کے مطابق عمل کرنے سے روکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفات فعل میں سے ہوگا ہاں اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی بھی ہیں اور صفات افعالی بھی ہیں تو یہ صفات بھیل میں شامل ہوگا تو یہ توجہ جو ہے کتاب الوام بینات کے پیج نمبر دس اس کے بعد اسی القہار کے توجہ کتاب خصوصیت ہے اسمال حوسنہ یہ اسمال حسنہ کی تشریح اردو زبان میں شروع ہی سے اردو میں لکھا ہوا ہے توضیحات ہے کافی اس میں آپ فرماتے ہیں القہار یعنی اپنے مخلوق پر کامل غلبہ اور اختیار رہنے والا جب ہم اللہ تعالیٰ کو القہار کہہ کر پکاتے ہیں یا کہہار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے مخلوق پر کامل غلبہ اور اختیار رکھنے والا ایسا غالب کہ اس کے قدرت کے سامنے سب آجز و مغلوق ہیں اللہ تعالیٰ ایسا غالب داد ہے کہ اس کے قدرت کے سامنے سب عجز و مغلوق ہیں اور دنیا بھر کے فرعون اور نمرود و نافرمانوں پر اس کے قہر و غذب کی بجلیاں جب برستی ہیں تو پھر نیست و نابود ہونے سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ کی قہر جب اللہ چاہیں ہاں جہ تو دنیا بھر کے جو ہے فرعون اور نمرود وصف ان کی فرونی اور نمرودی سمت رہنے والے نافرمانوں پر اس کے قہر و غضب کی بجلیاں جب برستی ہیں اللہ تعالیٰ کی تو پھر جو ہے نیست و نابود ہونے سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہاں جی تو یہ توجہ جی انہوں نے اس کتاب کے جو ہے خصوصیت آزما کی صفحہ نمبر دو سفر کیا ہے مزید اسی کتاب کی سوا نمبر دو سو تین پر فرماتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جائے ہاں جی عام ہو جائے عدل انصاف ختم ظلم حد سے بڑھ جائے قتل و غالت کا بازار گرم ہو اور یعنی اور فحاشی اس قدر عام ہو کہ انسانوں اور حیوانوں میں فرق نہ رہے بیائیئی کو فیشن کا نام دے دیا جائے اور دین کا مزہ اڑایا جائے تب جو ہے زمین گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے عزیز آ جاتی ہے زمین اپنی جگہ پر حص رکھتے ہیں تو زمین جو گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے عاجز آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تتہیر کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کی تتہیر کا اس کو پاک کرنے کا ان فاسق و فاجر و اور بے ایمان بے حیات لوگوں سے زمین کو اللہ ایک دفعہ پاک کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر یہ پاک کرنے کی صورت پھر کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی اور پھر نیشنبت کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو تباہ کرتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں کبھی تیز آندھیاں چلتی ہیں کبھی آتش فشان بھرتے ہیں اور اس میں تباہی مچا دیتے ہیں کبھی تیز بارشیں اور تالاب آاری ہوتی ہے اور سیلاب آ جاتے ہیں کہ جس طرح ابھی پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے ہاں جی ہر جگہ تمام صوبے پانی میں غرق ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے سامان تباہ ہو گئے ہاں سب کچھ کھیتیاں تباہ ہو گئیں تو یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قاہر نہیں تو کیا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے ہاں جی انسانوں کو چائے کہ ان حالات سے سبق لے لیں کہ اللہ یقیناً ہم سے راضی نہیں ہیں ورنہ اس علاقے میں صرف پاکستان تھوڑی ہے ہیں بارش سارا پاکستان میں برسا ہے پاکستان کے چاروں صوبے میں برسایا حالانکہ اطراف میں افغانستان بھی ہے انڈیا بھی ہے ہاں تمام دوسرے ممالک بھی ہونے کے باوجود پاکستان میں یہ ساری تباہی صرف پاکستان میں ہاں جی مونسون ہوائیں تو ہر جگہ چلتی ہے ساری بارش پاکستان میں یقیناً اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے ہیں ہماری عوام سے بھی عوام خواہ سب سے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بلا عام ہو جاتی ہے جب اور یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا جب گناہ عام ہو جاتی ہے ہاں جی تو پھر اللہ کے بلا بھی عام ہو جاتی ہے پھر ایک مخصوص گروہ تک محدود نہیں رہتی ہے ہاں نہیں پھر بلا بھی عام ہو جاتی ہے سب کو اس کو بالا کے زد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا دیتے ہیں تباہی مزا دیتے لہٰذا کبھی تیز بارشیں اور تالہ باری ہوتی ہے کبھی آسمان بھی آسمانی بجلی گرتے ہیں اور طوفان بجا دیتے ہیں اور کبھی سونامی جیسے طوفان لاکھوں زندگیوں کو پل بھر میں ملیامیت کر دیتے ہیں ہاں جی اور ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی اسم میں القحار کا ظہور ہوتا ہے القحار کا ظہور ہوتا ہے اور قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور زمین کو ان نا فرمانوں کے ناپاک وجود سے پاک صاف کر دیتے ہیں یہ تھوڑا تو بنداخی نے لکھا ہے القحار اور مزید جو ہے اسی مقدس کی توجہات قہر سے ہے یہ کتاب شرح اولاد فتح میں فرماتے ہیں انصر صابری صاحب فرماتے ہیں القحار قہر سے ہے قہار کے معنی غلبہ کے ہیں اگر انسان کے اندر یہ صفت ہو یہ قہر اور غلبہ کے صفت وہ قابل نفرت ہے ہاں جی لیکن قہار اپنے قہر سے ہر ایک پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ جب کہار ہوگا تو کہہار ہر ایک پر اپنے قہر سے غالب آنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ پر ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک غالب سے غالب اللہ تعالیٰ تو حل ایک غالب سے غالب تر پر بھی ہاں جی زیر دس ہے یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پر ان پر بھی اللہ تعالیٰ مسلط ہے اس لیے اس کی یہ صفت قاہر ہے اللہ کی یعنی وہ ہر زیر دس کو زیر رکھنے والا ہے جب اس کے ماتاذ ہے اس کو اپنے ماتاہ رکھنے والا ہے اس کا کائنات کی ہر شے پر غلبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کائنات کی کوئی چیز کتنا ہی عظیم سے عظیم تر کیوں نہ ہو اللہ کا لبا ہے اللہ ہی کے حکم چلتا ہے ہر جگہ اس کے قہار کہلانے میں بھی نرالی شان ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی جب اس کی صفات قہار بیان کی جاتی ہے تو اس کی جلالت جو انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتی ہے اللہ کی قہارت قہاریت کو انسان تصور میں لائیں تو اس کی جلالت جو ہے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتی ہے اور بندہ اس ذات اقدس کے اس صفحت قہاریت کے سامنے خود کو تمام عالم کو نہایت بے بس و و کمزور و بے چارہ پاتا ہے یہ آخری توجہ بندہ کھیت کی طرف سے ہے ہاں جی تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ عظیم ذات ہے قہار ذات ہے اس کو اس کی ہر صفت تمام موجودات کو شامل ہے وہ علم شامل ہے سماج شامل ہے اضرادہ شامل ہے تو اس کی یہ صفت قہاریت بھی کائنات کے ہر شے پر جو ہے مسلط ہے ہر شے پر اس کا غلبہ ہے تسلط ہے ہاں جی اور جب وہ غلبے کا ظہور چاہتے ہیں تو پھر ہر چیز کو نست نابو کر دیتے ہیں مختلف اسباب کے ذریعے کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کلشین قدیر بادشاہ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت سے ڈرنا چاہیے ہاں جی اللہ بہت مہربان بھی ہے رحیم بھی ہے غہور بھی ہے الحمن الرحمین بھی ہے ہاں جی اس میں لیکن ساتھ ہے اللہ قہار ہار بھی ہے اللہ کے ان صفات جمالی سے رحمٰن الرحیم الرحم الرحمین ستار غفار ان صفات کو جھان کر جو یقیناً بندے کے درمیان مغرت کی امید پیدا ہو جاتی ہے جنت کی امید پیدا ہو جاتی ہے خدر کے امید پیدا ہو جاتی ہیں اور نامیدی سے نکل آتے ہیں لیکن قہاریت جباریت باریت پہ غور کریں تو انسان تھوڑا سا خوف کھا کر گناہوں سے باز رہنے میں مدد ملتی ہے اور انسان کا یہ سوچ اور نو اللہ تعالیٰ کی قہاریت میرے اوپر ہاں ہے اس کا ظہور ہو جائیں پھر مجھے اور تمام موجودات عالم کو اللہ نے شنابت کرے اس لڑنا ہمیں اس کے علاوہ کتاب مصباح کا فہمی جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کے سبا نمبر چار سو پہ آپ فرماتے ہیں القحار و القاہر القہار مبالغہ کا شعر قاہر سنبھال کا ہے یہ دونوں بیمان ایک ہی معنی میں لیکن غیر ان نقار من ابنیت المبالغہ مگر ایک قہار مبالغہ کے شکوں میں سے ہے مبالغہ کے معنی میں سے ہاں جی وہ حوالے سے تو معنی کیا ہوگا وہ حوالے سے قہر الجواب رتا و ہے جو دنیا کے جاوید ترین ظالم ترین قبی ترین لوگوں پر بھی اس کو تسلط حاصل ہے وہ قہر العباد بالموت اور با تمام موجودات عالم خصوص اللہ اپنے بندوں پر موت کے ایک پر غلبہ ہے اور جس کو چاہیں جب چاہیں موت دے سکتا ہے اس اسے زیادہ غلبہ اور کیا چیز ہے پھر اس کی طرف سے موت کا حکم آنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی قاریت کی یقیناً واضح ترین ثبوت ہے کہ موت اس کے آدمی ہے جب چاہے موت دے سکتا ہے یعنی جس کو چاہے موت دے سکتا ہے قوم کی صورت میں بھی موت دے سکتے ہیں فرد کی صورت میں بھی موت سکتے ہیں وہ القہار اور قاہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے سوائے اس کے القحار مبالغ ہے کہ القحار مبالغہ کے شو میں سے ہے اور القہار اس داد کو کہا جاتا ہے جو جابر و ظالم لوگ لوگوں کو جو جابر ظالم لوگوں پر غالب ہے ان سب پر بھی جابر و ظالم لوگوں پر غالب ہے نیز موت کے ذرے تمام بندوں پر بھی اس کو غالب حاصل ہے جو جابر و ظالم جو بے دوسرے لوگوں کو اپنی زیراست دبا کے رکھتے ہیں ان پر بھی اللہ کے غلب عاللہ جب چین صاحب کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں خش و خاشاک کی طرح ہے جی سیلاب جس طرح ہر چیز کو بہا لیتے ہیں اللہ کے قار ہر چیز کو تباہ کر لیتے ہیں بہا لیتے ہیں پھر ان ظالم و کے کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر ان کو نابود کیا شداد کو نابود کیا پھر ان کو نابود کیا دریافت بد کر دیا کیونکہ وہ قادر ہیں ان کا حال ان ظالموں پر ساتھی ہی تمام موجدات حسن بہنوبر اللہ موت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ قاہر ہے اخلاق و غلبہ ہے موت کے ذریعے سے سب کو نابود کر سکتے ہیں ہاں جی تو لہذا اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے پہ ہمیں جو ایمان پہنتا ہونے جائیں اور اس صفحت پر ایمان پہنچتا ہونے کے فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نافرمانی سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور میں خوف اور رجا کے درمیان میں رہتے ہیں یار نبی کا حکم ہے قرآن سے بھی یہی ثابت ہے پرندہ مومن پہنچائے خوف اور امید کے درمیان میں رہیں اللہ کے قذب سے غذب سے بھی ڈریں اللہ کی رحمت کا بھی امیدوار رہیں میرے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے انصفات سے متثر انصاہ کو جان کر اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بامار خت زندگی بامار خط عبادت اور بندگی کے اور اطاعت کے ہمیں توفک عطا دے عطا کرے آمین سبحان